أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كبر فإن الله غلي العالمين صدق الله العظيم رب اشتح لي صدري واسكل لي أمري وحل لغدا من لسان يحكه قولي مهتران بعير دوستو شعل دلکاد اور دلحجہ کا مہینہ جو ہوتے ہیں یہ قربانی اور حج کے مہینے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا آخرت کی انسانی بہبود کے لیے دین دیا ہے اور دین میں سب سے ہم چیز ارکان ہیں اور کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ پانچ ارکان ہیں وہ ایک بیان کرنے کی ترجیح ایسی ہے کہ کلمہ جو ہے وہ بنیاد ہے اور اس کے علاوہ پانچ ارکان ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد ویسے ہی براہ راست عبادت جو ہے وہ کتنی باتیں ہیں دس باتیں ہیں پانچ ارکان ہو گئے اور چھ نمبر پر جہاد ہو گیا سات نمبر ذکر آٹھ نمبر تلاوت قرآن نو نمبر پر احتکاب اور دوسرے نمبر پر یہ امراقہ اور دوسرے نمبر اعتکاف یہ باتیں براہ راست عبادت ہیں اور دکان کرنا ملازمت کرنا کارخانہ چلانا اس میں اللہ تعالی کے حکامات پورا کرنے کی نیت ہو اور حلال روزی جو ہے وہ کمانے کی نیت ہو تو بل واسطہ عبادت ہے براہ راست سے عبادت نہیں ہے وہ واسطے سے وہ عبادت ہو گئی کیونکہ ان کے مقصد عبادت کے مقصد کے تحت ہو رہی ہیں لہذا وہ بھی عبادت ہو گئی سب سے اہمیت ارکان کو ہے ارکان اگر حاصل ہو جائیں تو دنیا خر کے لحاظ سے بے بودی کا سارا نظام بنیادی طور پر ان افراد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جن کو ارکان حاصل ہو جائیں اور اس کے علاوہ جتنے جتنے باقی چیزوں میں ترقی کرتے جائیں گے ان کو لیتے جائیں گے حاصل کرتے جائیں گے عمل کرتے جائیں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوتا جائے گا شوال سے جو ہے وہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے جو آدمی ایکم شوال سہال شوال سے پہلے, پہلے پہنچا ہو مکہ مکرمہ مسا میں پہلے پہنچا تو ہر روز ایک عمرہ کر سکتا ہے جب شوال کا چاند نظر آ گیا تو بس اب آئے ہوئے آدمی کے باہر سے عمرے بند ہو گئے اب آنے والا آدمی اگر اس نے حج تمتوں کی نیت کی ہوئی ہے تو ایک عمرہ کر سکتا ہے حاج کران کی نیت کی ہوئی تو ایک عمرہ کر سکتا ہے اس کے بعد عمرہ بند ہو گیا کیا ہوں کہ اب یکم شہر سے موسم میں حج شروع ہو گیا مطلب لوگ حج پر جاتے ہیں اتنا خرچہ کر کے کچھ گراج اٹھا کر اور مسائل سے بالکل نہ بلد ہمارے ایک ساتھی وہ تمتوں کا عمرہ کر لیا ہے شوال داخل ہے ہر روز ہمارا کر رہے ہیں ہر روز ایک دم جرمانہ آ رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت اس کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کی ترتیب اختیار کی ہوئے ہیں کوئی سمجھایا ہے تو نہیں آئے کا فتنہ ہی ہو گیا کہ کچھ یہ بنیادی تعلیم پڑھے لکھے آدمی کو کا یہ جذبہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں تو پھر جب تک میں, سم... میں نہیں سمجھ جاؤں گا میرا نہیں ماننا ہے کوئی عالم کوئی مفتی کوئی متقی کوئی سمجھدار آدمی کہہ رہا ہو کہہ رہا ہو رہا؟ میں نہیں سمجھوں دادا میرا نہیں ماننا ہے کیسے بڑے خسارے اٹھا رہے بعض اوقات ایک بات ضروری نہیں ہوتی ہے ہم بہت خرچہ کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں بہت خرچہ اس پر ہو جاتا ہے تکلیف اٹھاتے ہیں آخر کا کچھ فائدہ نہیں ہوا اور بعد بہت, بہت ضروری بات ہوتی ہے بہت کم خرچ سے کم تکلیف سے حاصل ہو سکتی ہے وہ جائے مسئلے سمجھنے کے ہم آخری نہیں کر سکتے ہم ضائع ضائع ہو جاتی تو شاید فرمایا گیا جو آئے ہے جس سے کہ آج فرد ہو گیا لیکن فرمایا گیا کہ انسانوں کے ذمہ لازم, لازم, لازم ہے یہ بات تو قصر کریں اللہ کے گھر کا یعنی حج کی رکن کو پورا کرنے کی اور حج کی عبادت کی نیت سے وہاں جانے کا ارادہ کریں امن قبر عالمی اور جو رو گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے باغی اعمال میں جہاں کو تعی وہاں توبہ کا تذکرہ کر دیا گیا سزا کا تذکرہ کر دیا گیا ہے تو سزا مل جائے تو گناہ آدمی کا پاک ہو جاتا ہے دھل جاتا ہے حج کے مان گفارہ کے ساتھ کوئی سزا تذکرہ نہیں کی گئی لیکن ایک اتنا سخت جملہ بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بہن باتیں گے اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم نہیں کرتے ہو باپو نے بیٹے کو کہتا ہے کہ ایسے خفا اس کو تھپڑ مار, مار, اس کو اس کو مار اس اس کہ میں برا بلا کے دیا اور ایسے کار کار بیٹا ہی نا میں تمہارے ساتھ تعلق لیکن تمہارا میرے ساتھ تعلق تو یہ اب بتائیں کہ باپ سب سے ناراض سے ہے تھپڑ مارا ہے لات ماری کو سا گملہ کہہ دیا ہے کہ ناپ کا میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ اس لیے فرمایا گیا کہ حج فرض ہو اور حج کیے بغیر مر جائے تو یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے اور فاروق عبد اللہ نے فرمایا اس آدمی پر حج فرض تھا اور حج کیے بغیر مرا ہے تو اعلان کر دو کہ یا وہ مرا ہے یا عیسائی اور میں مجھے پتا چلا کہ اس پر حج فرض ہے اور اس نے وہ نہیں کر رہا تو میں اس پر جزیہ مقرر کروں گا جیسے کہ کفار پر جزیہ مقرر ہوتا ہے اور شریر کے تشریح میں ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ خود ہی کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے تو ہے لیکن میں نے مکان نہیں بنایا ہوا میرے پاس پیسے ہے میں نے شادی نہیں کی ہوئی میرے بچوں نے شادی نہیں کی ہوئی کہ آج کے مہینے آ گئے یا میں حاج شا یا آج کل کے دور میں مختلف حکومتوں کی جو ترتیب ہے حج کا داخلہ کرنے کی وہ دن آ گئے اور آج ان کے پاس پیسے ہیں اور یہ داخل کر کے نہیں جا رہا تو وہ ایسا ہی ہے جس کا اذان ہوگی جو نماز پڑھے بغیر بیٹھے ہوا ہے میں ترکے سلاد کیا ہوا ہے نماز نہیں پڑھ رہا شری لحاظ سے چودہ سال سات مہینے انگریزی وغیرہ سال اسلامی اس کا لڑکا لڑکی ہو گئی یا بالک ہو گئے بس آج فارغ ساتھ زیادہ پڑے گا اور اگر یہ تو پندرہ, پندرہ سال شری اور چودہ سال سات مہینے انگریزی اس پر تو بلو پکا ہو گیا اور اگر کسی آدمی کو بارہ سال اور چاہ, سات مہینے بیس جن انگریزی یا تیرہ سال شریح پر علامات بلوک ظاہر ہو گئی اس طرح پر فرض ہو گیا ایسے لڑکی جو ہے تو اس کا آٹھ سال نو مہینے پر کے علامات ظاہر ہو گئی چوبال ہو گئی اور نہ ہوا تو چودہ سال سات مہینے انگریزی پندرہ سال شریح پر بلو ہو گیا سارے احکامات کا کی فرضیت یہ ہو ہوگی آپ کے بعد فوری فکر کرنی ہے کہ میں فرض کو اس رکن کو کیسے حاصل کروں گا مختلف مشکلات میں غریب آدمی آتے ہیں تو میں سے پوچھا کر رہا ہوں کہ آج آپ پر فرض تو کہیں نہیں ہے کہ آج تو فرض ہے یہ کیا نہیں سات آٹھ سال سے فرض ہے پانچ دس بارہ سال سے فرض ہے نہیں کیا تو بے برکتی اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہے میرے تک نہیں تالک محلہ تو دین بھر ترتیب سے چلنے سے ہوتا ہے سب سے ہم کیا ہے اس کے بعد ہم کیا ہے اس ترتیب سے آدمی لیتے ہیں آدمی کچھ ہمال بہت زیادہ دن بار کوشش کر لے جان توڑ لے نہیں کہ سرکار ناکص سے فراہم سے ناقص ہے اس کو تعلق محلہ تو نہیں ملنا جو چیز جس وقت جس حیثیت میں فرض واجب ہے ترتمست ہے ہر حال کے ساتھ امر کی حیثیت مت مقرر ہے اس طریقے سے عمل کرنے سے تعلق مالا انسان کو حاصل ہوتا ہے اور کلمہ پڑنا زبانی بات ہے کوئی اس بات کو بھی بتا نہیں سکتا کہ دل میں کلمہ ہے بھی کہ نہیں ہے جب زبان سے اقرار کر دیا تو اپنے اقرار کو شریعت تسلیم کرتے ہوئے مان لیتی ہے اگر میرے دل, دل میں ایمان ہے بھی نہیں تب بھی یہ منافق ہو گیا منافق کے ساتھ سارے معاملات مسلمان جیسے ہیں کیونکہ دل کا معاملہ غائب کہلے میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقہ, منافقین کی فہرست بتائی گئی اور اللہ خزاں پر بتائی اور عام طور پر منافقین کے نفاق کا اعلان نہیں کیا گیا مرگیز باغ بہت تنگ کر رہا تھا عبداللہ بن ابئی تو اتنا کوئی مضبوط نہ تھا صاحب ایک چاہتے تو بس یہ پانچا کر دیتے سارے ہی کر دیتے اس کو دنیا سے میں نے بتائے چھوڑے کر دیتے جو کچھ کرتے سارے معاملات ہیں یہاں تک کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن بھائی منافق کے جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے آیت نازل ہوگئیں گی اگر آپ ستر بارف پر فرم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے تو آپ اکہتر بار کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ میں بار کر سکتا ہوں یہاں تک کہ ایسی نازل ہو کہ آپ ان کا جنازہ کر ہی نہیں سکتے معاملہ کیا کے ساتھ ایمان کا پہلا ثبوت نماز ہے عملی ثبوت ایمان کا نماز ہے کہ آدمی میں کر مسجد میں کھڑا ہو گیا نماز اس نے پڑھی تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ نمازی اسلام ثابت ہو ہوگی یقین کریں کہ سن چلدر کی تاریخ اور میں نبود جب چلی تھی تو وہ لوگ جو تارے کو سلاد پر نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے اتنے مشکل حالات ہو گئے کہ ہمیں ان کے گھروں کے سامنے آدمی کھڑا کرنا پڑا کہ جو اس بات کو بتائے لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہیں کیونکہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ بعض کا لوگ ایسے ہی کسی آدمی کو تقریب دینے کے لیے کیا تو جانی نماز بکلی آتا ہے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس کو خوش سو بار کا دینی کہہ رہا ہونا گزرنے والے آدمی کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی ہے جو مسجد میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور سارے گسلاد جو ہے وہ کہ اتنے بڑے علماء بزرگوں کے خاندان کا آدمی کیوں نہ ہو کسی کے بعد کیا سب سے تو باقاعدہ ان لوگوں نے گھروں کہا کہ آدمی کھڑے کیے ہم نے جو آنے والے جز کو کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے تب جان چھوٹ دی چند ارس سے ذرا اور مجائزہ ڈالا گیا دوسرا ثبوت ایمان کا روزے کی شکل میں کہ اب آیا جو ایمان تم نے قبول کیا ہے جس نذیر سے وابستہ ہوئے ہو اور اس کے لیے کچھ گھپتا سے برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں ثبوت جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر وطن سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ دنوں کو خاص کر لینا وہ بصورت حج لازم کیا گیا کہ یہ ایکت انسان کی شخصیت کی تکمیل حج پر ہوتی ہے کیونکہ گھر بار چھوڑ کر اور وطن سے دور ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے روا کے لیے سارے ماری خرچے کو برداشت کر کے اور جان کو تکلیف میں ڈال کر اس آدمی نے ہم نے سبوت فراہم کیا کہ ہماری وابستہ پکی ہے اور اگر اللہ تبارک بڑا آدمی کو توفیق دے اس بات کی کہ اس نیت کے ساتھ جائے کہ حج ایک عمل ہے جس سے میں نے اپنی شخصیت کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ایسا عمل ہوا جس کو گیا چالیس دن کا دو مہینے کا مہینے کا وقفہ ملا کہ اس میں دن رات صبح شام کوشش کر کے فکر کر کے غور و فکر کر کے اور جو حج کے احمد ان میں لگ کر اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی شخصیت میں تبدیلی آئے امن فرض علیہ حج فلا رفسا ولا فسو کا ولا جگال افل تو اس پر ہوا فرض حج تو وہ فلا فلا ولا ولا جگال افلحج تو رفس حس اور جگال اس کی حج میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بات کو یہ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ کروز نہ کروز نہ کرو اور جداد نہ کرو میں اس طریقے سے نہیں کہا گیا قرآن کے بیان کا طریقہ عجیب بلیر طریقہ ہوتا ہے اسی بات کو باقی لینگویج تو لیٹر ڈگری میں کرتی ہیں نا تفصیلیں نفسی بال تفصیلیں کل کی شکل میں گرامر کے اصول ہے انگریزی میں کچھ پر لیٹر ڈگری کہتے ہیں اردو بھارتی گرامر میں اس کو کہتے ہیں وہ ابھی میں تفصیلے با تفصیل کھل کرتے ہیں اور بھی کا تو طریقہ یہ ہے اس کی کوئی گنجائش کیونکہ رفس فسق اور جدال کی حج گنجائش ہی نہیں ہے یعنی یہ حاجی تو نے ایک دورانی میں تین باتوں کی مشق کرنی ہے رفس فسق اور جدال رفص سیکس کے روح کے سارے گناہوں کو رفص کہا جاتا ہے عملی گناہ آنکھ کا گناہ آنکھ سے دیکھنا کان سے مغل ایک عورتوں کی باتوں کو سننا ہاتھ سے چھونا پاؤں سے اس طرف چلنا اور خوشبو لگائی اور پاس سے گزر رہی اس خوشبو کو سون کر اس سے باتن میں لطف اٹھانا یہ ساری باتیں رفس ہیں تو باجی نے مہینہ دو مہینہ اس بات کو دیکھنے وہ چیک لگانا ہے کہ رفس والا جو حکم اللہ نے حج کے بارے میں کہا گیا تھا یہ میں نے کتنا پورا کیا کتنا اس کو میں حاصل کر سکا کتنے مجلس میں کوٹاہی رہ گئی اور کتنی مجلس میں کمی آئی مسلسل اپنے نفس پر چیک لگا کر خود چیک لگانا ہے وہ کسی اور کی ضرورت نہیں تو جو خود پتا ہے کہ تیری آنکھ کیا کر رہی ہے تیرا کان کیا کر رہا ہے تیرا ذائقہ خوشبو کا کیا کر رہا ہے تیرے آگ کیا کر رہے ہیں تری زبان کیا بول رہی ہے اگر افاد بیٹھ ہو آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کیا مرغری یا خبر ہو شام والا کھڑے کھلے مل افاتے بیٹھے ہوئے منا بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے گویا ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ڈگری اب ملنے کی نہیں کیونکہ تین سبجیکٹ جو تھے وہ تو کمپلسری ٹرننگ کے لیے دیے گئے تھے نہیں تین تو کمپلسری ہے احرام ارفات میں کھڑا ہونا اور توحف زیارت اور تین یہ تربیت کے ہے فلاں رفس آ فلاں فلاحجنیا گوس وجوہات دور تو کی شکل میں جمع ہوتا ہے آب اس نے اس دورانیے میں اپنے نفس پر چک لگانا ہے اور رفت سے بچانا ہے کیونکہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نہ زبان سے تذکرہ کرنے سے نہ آنکھ سے خطا دیکھنا ہے نہ کان سے خطا سننا ہے نہ ناک سے خطا سونگنا ہے،, ہے آج پیر دل دماغ اور سوچ بادل میں چوتھی قوت ہے سوچ و فکر کی اب سوچ جو ہے وہ لگتی ہے کسی کے پیچھے چلتی ہے چلتی ہے دل میں جماعے ہوئے انسان نے تصورات میں خیالوں میں اور بعد ان کی آن سے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے چل رہا ہوتا ہے یہ بھی رفض کی ایک باتمی بات صورت رفض کی ایک باتمی صورت تو رفس بار پورا حج کا دورانیے میں آپ نے اوپر چیک اور کنٹرول لگانا ہے اور پھر اپنے ایسا سوال کرنا ہے کہ اس پیپر میں آپ کا سکور کیا ہے زیرو اسکور ہے کہ دس فیصد ہے کہ بیس فیصد ہے پاس ہوئے کہ فیل ہوئے سبجیکٹ تو نہیں گیا نا گلاب فسو کا دماعت تفصیل کہتے ہیں لفظ تھا جس نے رفص کو بھی کور کیا ہوا ہے جدال کو بھی کور کیا ہوا ہے کیونکہ فسق میں سب شامل ہے لیکن رفز کو فسق سے پہلے کر کے بتایا گیا کہ یہ بہت اہم ہے پھر فسق کو باقی سارے گناہ اس میں آ گئے یہاں کرنا جیسے برا ہے تو وہاں کرنا اور زیادہ برا ہے کیونکہ باہر گالی جانا بہت برا ہے اور عدالت میں کھڑے ہو کر ججوں کے سامنے اور گورنر صدر کے سامنے جو ہے تو بری حرکتیں کرنا اور بہت برا ہے یہ کہتے ہیں حدود حرم میں آدمی داخل ہو گیا تو حدود حرم میں اتنی احتیاط کرنی ہے کہ ارادہ گناہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے حدود حرم کے باہر کے بارے میں حکم ہے کہ ارادہ کر لی آدمی نے اور ارادہ کرنے کے بعد کسی مشکل کی وجہ سے گنا نہ کر سکا اگر جس کا پورا تلا ہوا تھا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے ایسی مشکل پیش آ گئی کہ نہ کر سکا تو اس گناہ کو لکھا نہیں جائے گا لیکن حدود حرم جو جدہ کی طرف سے جاتے ہوئے پندرہ میل کے فاصلے پر ہیں جنانہ کی طرف سے جاتے ہوئے بیس میل کے فاصلے پر ہیں مدینہ منورہ کے راستے سے جاتے ہوئے تین میل کے فاصلے پر ہیں تو چاروں طرف سے کوئی یہ پندرہ بیس میل علاقہ بنتا ہے اس میں جب داخل ہو گیا تو آپ جو ہے آپ خاص دربار شاہی میں اللہ کے حضور ہیں اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے ناظر ہے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے سمی بصیر ہے سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن اب تو آپ خاص اس جگہ پر آ کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی زیادہ کے ساتھ وابستہ تعلق بڑا خاص ہو ہے وہاں بہت بجلی کی ہے کیا ارادہ گناہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے تو ساری برائیاں اور پابندیاں لگائیں آج پر کہ آرام میں ہے تو وہاں کا تنقا نہیں توڑ سکتا وہاں کے گھاس کو نہیں توڑ سکتا وہاں کے وہ کبوتر کو ڈرا نہیں سکتا ایسے بھی نہیں کر سکتا اس کو گر جائے کیونکہ حج جو یہ جو ہے تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا محل بنایا جہاں حج کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں اتنی حرکت بینا ہوئے سے ایک پرندہ تک ڈر جائے کیوں گاجی گ اللہ تبارک تالہ ایسا پرامن دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے ایک پرندہ بھی جو ہے اس کو اتنی تکلیف بناؤ کو ڈر جائے تو سارے کو پھر بولا جدال جھگڑا سارا دن یہاں ساری رات کھڑا کرتے ہیں ہمارے امال کی سر پھر پانچ گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے پھر وہاں جو ہے تو پانچ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کھڑا کرتے ہیں اور پھر جب آدمی جاتے ہیں نا پھر ہمارا کیا حال ہے بنے ہوئے تو میں ہیں نہیں ہیں بگڑی ہوئی شخصیات ہیں آپ جب وہاں جاتے آدمی تو اس کو اتنا گسے وہ ہوتا ہے کہ اس کا سوکھ لگے تلاش کرتے لگی آپ کرتے ہیں اس ہمارا سفر کا واقعہ کہ آپ نے ساتھیوں کو پہنچایا تو وہ پہنچتے ہی لڑنے لگ گئے وہاں کے جو عمارت والا لڑے کچھ لڑے کچھ لڑے کچھ وہ لڑے کچھ کرتے کرتے کرتے کمرہ نے سب کو بٹھایا تو میں سمجھا کہ آدمی بڑا خفا ہوا ہوگا جو بلڈنگ کا کیا انتظامیہ والے ہیں یہ جو لڑکے رکھے انہوں نے ٹھیکے دار نے تو اسے میں نے کہا کہ بس خواہ نہ ہونا عجیب صاحبان تھکے ہوئے تھے غصے میں تھے تو کہا جی پرواہ نہیں کرے کوئی پرواہ نہیں ہے کل جو آئے تھے نا وہ دل رائی کیا ہمارے ساتھ دل رائی کی ہے کہ آخر میں جو چاد نہیں کیا ایسا کیا نا کہ چادر تو اوپر تھی نا لنچ بس نے کہا دیکھ نہ بالکل الف نہیں ہوگا کھڑے ہو گئے حاجی صاحبان کیا آپ دیکھنے اس پیپر میں فیل تو نہیں ہوا جی صاحب ولا بولا الحج پی حج میں جدال جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو خیر میں ایک آدمی تو بڑے فریڈ ہے بےچارا اس سے پیسے بھوکے کے دیکھ لیجیے بارہ ساتھی سے کافی شریف تھے کہ لوگ منہ سے باتیں کر کے آرام سے بیٹھ گئے اس سے تو نظارے بھی دیکھے ہوئے تو سچ بات ہے ہر ایک آدمی کا اپنا ٹیسٹ ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا بزرگ یہاں عزیز کا درس دے رہا ہے تفصیل کا درس دے رہا ہے ہماری طرح نمرہ بیٹھ کر تکلیفیں کر رہا ہے جب وہاں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے پتا چلتا ہے کہ اتنے پانی میں ہو تم اب یہاں تو ہر ایک سے کہہ رہے السلام علیکم السلام علیکم وہ ایک بار جھکتا, جھکتا ہے ہم دو بارے جھکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر بڑی آزدی ہے میرا مطلب میں سمجھتا ہوں. بڑی آجدی ہے مجھے. تو آج ہے کہ سارا ماحول ہے جب وہاں پر کوئی کہتا ہے کہ صاحب آگے جاؤ کوئی پیچھے جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور کوئی کیا کہتا ہے پھر نفس جب بڑھتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں وہ میں جو اندر کی ہے نا وہ مری نہیں وہ میں زندہ ہے تو یہ تین تربیتی پیپر ہیں حج کے بارے میں انشاءاللہ چند اللہ اور بھی کرتے جائیں اور بھی بات چیت کرتے رہیں گے اور یہ ٹریننگ پورن کرنی ہے تاکہ آدمی کی شخصیت بن کر سنور کر نکھر کر واپس آئے اللہ تبارک السلام کی توفیق تھا فرمائے